اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالو کونو ہودا او نصارا تحتدو اور کہا انونے کہ تم یہودی بنو یا عیسائی بنو تم ہدایت پالو گے قل بل منلت ابراہیم حنیفہ آپ آب فرما دیجئے کہ بلکہ ہم اتباع کریں گے ابراہیم کی منلت کی جو حنیفت ہے وما کان من المشرکین اور نتھے وہ مشرکوں میں سے اب یہاں پر اہلی کتاب کے دو فرقوں کا بیان ہے ایک یہودی اور ایک عیسائی یہودیوں کے مذہب کے بارے میں ان کے بنیادی عقائد اور اہم باتیں وہ پیچھے درس میں آ چکی تھی عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے ان کا مذہب کیا ہے اور ہمارے ان سے کہاں کہاں اختلافات ہیں آج بنیادی طور پر ان کے بارے میں عرض کریں گے حضرت عیسی علی نبینا و علیہ نبینا نبینہ والی صلاح جو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں یہودی مذہب رائج تھا آسمانی مذاہب کے اعتبار سے اور اس یہودی مذہب کے ساتھ کچھ لوگوں کے اپنے بنے بنائے مذاہب بھی تھے جو آسمانی نہیں تھے لیکن باقاعدہ ایسا مذہب جس کے پاس آسمانی کتاب ہو وہ صرف یہودیوں کا مذہب تھا کوئی اور مذہب اس زمانے میں نہیں تھا لیکن اس کے فیر میں بھی حالات ایسے تھے کہ یہودی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے ان میں آپس میں اختلافات تھے اور مختلف فرقے ان کے بنے ہوئے تھے ان میں سے تین فرقے بڑے مشہور تھے صدیقی صدوقی اور فریسی اور کانی یہ تین فرقے اس زمانے میں ان کے بڑے مشہور تھے اور ان میں شرک اور بیدعات اور رسم و رواج بہت کچھ آ چکا تھا یہ اپنے آسمانی مذہب پر جو حضرت موصع نبینہ علیہ, نبی علیہ اللہۃ وسلام اور دوسرے یہودیوں کے پیغمبروں کی تعلیمات تھی ان پر ہی نہیں ہے اور ان کے مذہب پر جو تسلط تھا وہ ان کے علماء کا تھا جن کو یہ اخبار کہا کرتے تھے اخبار خبروں کی جمع ہے اور ان کو یہ فقاہا علماء سب کچھ مانتے تھے جو ان کے مذہبی پیشوا تھے مذہبی پوپ تھے وہی ان کے لیڈر تھے لیکن ان لوگوں نے ایک تو یہ کہ ان کے عقائد پر اپنی اجارہ داری جما تھی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ اختیار بھی ان لوگوں نے اپنے پاس رکھا تھا اور عام یہودی آدمی اپنے مذہب کے بارے میں جاہل ہوتا تھا اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا تو وہ اپنے ان پادریوں اور ان اخباروں کے پیچھے چلنے پر مجبور تھا وہ جس چیز کو چاہتے حالات کرتے جس چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور یہ لوگ مجبور تھے ان کے پاس علم ہی نہیں تھا تو یہ انہی کو سچ مانتے اور ان کی اتباع کرتے اس سے بڑھ کر یہ کہ ان لوگوں نے باقاعدہ جنت اور جہنم کے پروانے بھی اپنے پاس رکھے تھے یہ جی اختیار انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا جس کے بارے میں چاہتے کہ اس کو جنت کا پروانہ دے دیں جنت کا ٹکٹ دے دیں تو اسے نذرانے وصول کر دے تو اور کہتے تھے کہ تم جنت ہو اور جس کے بارے میں کہتے ہے کہ اس کو دوزخ بھیجنا ہے تو اس کے لیے یہی پروانہ اور یہی ٹکٹ وہ اس کے بارے میں متعین کر دیتے تو اتنا بگاڑ آ گیا تھا اس مذہب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ویسا عدالیہ نبینہ علیہ سدات والسلام کو دنیا میں بھیجا ان کی پیدائش کے حالات قرآن نے اور حدیث نے کچھ اور طریقے سے بیان کیے ہیں اور اسرائیلی روایات نے دوسرے طریقوں سے بیان کیے ہیں اسرائیلی روایات نے یعنی بنی اسرائیل کی کتابوں کے واسطے سے اور ان کے لوگوں کے اور ان کے علماء کے واسطے سے ان کی پیدائش کے جو حالات ہم تک پہنچے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اسلام ان کو نہیں مانتا مثلا انجید متھا کے حوالے سے جو ان کے حالات لکھے گئے ہیں وہ یہ جی ہیں کہ حضرت غیثہ البینہ والسلام کی والد ہے حضرت مریم علیہ السلام ان کی منگنی ہو گئی تھی یوسف نجار سے ان کی نسبت ہو گئی تھی اور منگنی ہو گئی تھی یوسف نجار سے اور یہ یوسف نجار ان کے پاس پہنچے تھے اور ابھی تک ان کے آپس میں ملنے کے مواقع نہیں آئے تھے کہ اتنے میں روح القدس آئے اور انہوں نے ان کے گریبان میں پھونکا کا جیسے کہ واقعہ قرآن کا ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے ساتھ حضرت مریم حامل ہو گئی تو اب یہاں قرآن اس کو نہیں مانتا قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام غسل کرنے کے لیے چلی گئی اور اپنے گھر والوں سے دور شدی گئی ہیں تاکہ سطر عورت وغیرہ ساری چیزیں محفوظ رہیں اور وہاں جبریل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں آتی ہیں جبریل علیہ السلام آتے ہیں تو یہ آگے سے کہتی ہیں کہ انہی اعوذ بالرحمن من کا انکن تتقیی قال انما انا رسول ربک لئے اہب لکے غلاما زکیی قالت انہا یکون لغلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیی یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ غسل کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں اور اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو یہ ان کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھے اللہ کا, کا واسطہ اور اللہ کے نام کی پناہ سنبھالتی ہوں کہ تو میری عزت کو تباہ نہ کر تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ رسول و رب بھی کے غلام کیا <سلام> میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں اور میں تجھے ایک پاکیزہ بچہ دینے والا ہوں تو وہ فوراً نہ تو مجھے کسی بشر نے چھوا ہے ہاتھ تک لگایا ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں تو پھر میرا ہاں بچہ کہاں سے آئے گا خیر بہرحال قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب علی السلام نے پھر آگے سے کہا کہ اللہ تبار کو تعالی اس پر قادر ہے اور وہ اس طرح کرے گا بہر حال پھر قرآن نے وہ واقہ تفصیل سے بیان کیا ہے تو یہاں کسی طرح کی منگنی وغیرہ کی کوئی نسبت یا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن بہرحال حال ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بچپن میں انہوں نے تعلیم اسی یوسف سے حاصل کی جو ان کے سوتےل والد بنتے ہیں قرآن اس کا انکار کرتا ہے اور یہ بھی ان کی کتابیں لکھتی ہیں کہ ان انہوں نے عبادت کے طریقے اپنی والدہ سے سیکھے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو تو بچپن میں پیغمبر بنایا گیا تھا کالا انی عبد اللہ عطانی وجہ عدنی نبی وجا عدنی مبارکن تو زکا ما تم تو خیا وہ تو بچپن میں ابھی دودھ پی رہے تھے کہ ساری عبادت کے طریقے انہوں نے خود بیان کر دیے قرآن یہ کہتا ہے تو لہٰذا ان کی جو تاریخ اور ہسٹری ہے اس میں جو حردیثہ علیہ السلام کے حالات لکھے گئے ہیں وہ اسلام کے عقیدے سے متصادم ہیں تو ان کے ان حالات کو قرآن تسیم نہیں کرتا بہرحال پھر یہ آگے ان لوگوں نے یہ دکھا ہے کہ پھر یوسف کے انتقاد کے بعد پھر مریم علیہ السلام کی نان چلی گئیں تو یہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں انہوں نے جا کر کارپینٹر کے شعبے میں کام کرنا شروع کر دیا بڑھئی کا کام شروع کر دیا وغیرہ پھر واپس آئے تو یہاں پر جب آئے تو انہوں نے دیکھا یہودیوں کو کہ وہ بیت المقدس میں جانور لا کر خریدتے اور بیچتے ہیں یعنی مویشی منڈی بنا دی تو انہوں نے کھل کر اس پر تنقید کرنی شروع کر دی جب تنقید کرنی شروع کر دی تو یہودی ان کے مخالف ہو گئے جب یہودی ان کے مخالف ہو گئے تو یہ وہاں سے چلے گئے گلی جھیل ایک جگہ ہے تو وہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے مذہب کی تبدیل شروع کر دی تو یہودی ان کے شدید مخالف ہو گئے اور وہ ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے وہ ان کو قتل کرنے کے ارادے یعنی وہ ارادے انہوں نے شروع کر دیے خیر بہار دی وہاں اپنے مذہب کی تبدیل کرتے رہے اسرائیلی روایات کے مطابق وہاں ان کو کامیابی ملی وہ لوگ مسلمان ہو گئے یعنی ان عیسائی بن گئے ان کے مذہب کے مطابق پھر ان میں سے بارہ آدمیوں کو انہوں نے چھونا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ تبلیغ کا کام کریں گے ان کے مذہب کو پھیلائیں گے آگے یہی لوگ خواری کہلائے ہیں بعد میں خیر پھر یہودی ان کے دشمن بن گئے اور انہوں نے ان کے قتل کرنے کے منصوبے بنائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی نے ان کے قتل کرنے کے منصوبے کیوں بنائے اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے ان پر چھ طرح کی باتیں تھیں یہودیوں کے دل میں چھ باتیں ایسی تھیں جو سبب بن گئیں اس بات کا کہ وہ ان کے دشمن بن جائیں اور ان کو سولی چڑھانے کی کوشش کریں ایک وہ ان پر تشدد کا الزام لگاتے تھے کہ یہ سختی بور جارہ کرتے ہیں اور عام مسائل جن میں گنجائش ہوتی ہے اس میں بھی گنجائش نہیں دیتے تو اس میں بھی بور سختی ہی کرتے ہیں تو تشدد کا الزام لگا دیتے دوسرا جی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یروشلم جو ہمارا انتہائی برکتوں والا شہر ہے یہ اس شہر کو تباہ کرنے کے متمنی ہے اس کے ہیں اور اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم اس کو تباہ نہیں ہونے دیں گے تیسرا جی کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن اللہ کہو اللہ کا بیٹا کہو اران کی جھوٹ ہے تو تیسرا جی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تم اللہ کا بیٹا کا مجھے ابن اللہ کا ہو اور چوتھے ہی کہ یہودیوں کے ہاں فرقے تھے اور مختلف ذاتیں اور فیملیاں تھیں کچھ ذاتیں ایسی تھیں جن کو نیچ سمجھا جاتا تھا اور کچھ ایسی تھی جن کو اوپر کلاس کا سمجھا جاتا تھا تو جو نیچ ذات کے لوگ ہوتے تھے اوپر کلاس والے ان کے ساتھ برابری کا معاملہ گوارا نہیں کرتے تھے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مساوات کا پیغام لے کر آئے وہ کہتے تھے کہ بحثیت انسان ہونے کے سارے انسان برابر ہیں اگر کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زابیداری کے اعتبار سے جیسے قرآن نے کہا انکر مکم اللہ ادقاکم کہ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے بڑے مرتبہ والا وہ انسان ہوگا جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو تو عیسیٰ علیہ السلام مساوات کے قائل تھے وہ لوگ مساوات کو نہیں مانتے تھے اس وجہ سے بھی وہ مخالف تھے اسی طرح یوم سبت ہفتے کے دن ان کے ہاں تبرک اور بزرگی والا دن سمجھا جاتا تھا وہ یہ جی سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اس دن کو بھی تباہ کرنے والے ہیں ف وہ اس وجہ سے بھی مخالف تھے اور چھٹے یہ کہ وہ ان پر الزام لگاتے تھے بغاوت کا بغاوت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت داول علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان دونوں کے بھی دشمن ہیں ان کے مذہب کے بھی دشمن ہیں اور حقیقت میں یہ ان کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ چھ اسباب تھے جو یہودیوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر ان پر الزامات لگائے اور اس کے بعد ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے یہ تھی ان کی مخالفت کی وجہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن چیزوں کی تعلیم دیا کرتے تھے اپنے زمانے میں تو ان کے ہاں جو تعلیم تھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہیں وہی وحدہ لا شریک ہیں وہی عبادت کے مستحق ہیں اس بات کی وہ تعلیم دے دیتے اللہ تبارک و تعالی کی صفت قدرت صفت رزق صفت خلق ان ساری صفات کے و قائل تھے اور ان باد، ان باتوں کی وہ ترغیب دے دیتے اور اس کے علاوہ یہ جی کہ وہ یہ جی بھی فرمایا کرتے تھے کہ استفار کرو توبہ کرو ان باتوں کی وہ تلقین کرتے تھے اور وہ یہ جی بھی کہا کرتے تھے کہ کامیابی کا اور نجات کا دارومدار مدار تمہارے اچھے یا برے اعمال پر ہے اگر اچھے اعمال ہوں گے تو کامیاب ہو گے اور اگر اعمال تمہارے اچھے نہیں ہیں تو کامیاب نہیں ہو گے انصاب پر کامیابی کا دارومدار مدار نہیں ہے بلکہ اعمال پر ہے اگر تم کہو کہ میں فلاں خاندان کا کاملی کا عہدے کا ہوں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں تو تمہارا عمل کیسا ہے اسی پر ان کی حیثیت ہے ان عیسائیوں نے اپنی طرف سے ایک اور چیز گھر لی جس کو رحبانیت کہا جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ رحبانی رہبانیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے سارے دھندوں کو چھوڑ دے نہ وہ شادی بیاہ کرتا ہے نہ وہ بازار جاتا ہے نہ کوئی جاب وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے سب سے یکسو ہو کر ایک طرف بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے یہ ان مذاہب میں جائز تھا اسلام نے اسے روک گیا ہے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے اسلام میں اس کے بارے میں دو حدیثیں ہیں ایک ہیں لا رحبانی تفل اسلام اور ایک ہے لا سیرتفی اسلام کہ اسلام میں رحبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں رحبانیت جائز نہیں ہے لیکن بہرحال ان کے مذہب میں یہ چیز جائز تھی اور بطور ایک مذہبی عمل کے وہ اس کام کو کر گئے تھے یہی سارے اسلام کی تعلیم تو نہیں تھی لیکن بعد میں ان کے فادریوں نے اپنے طور پر اس کو چون لیا تھا اب ان کی مشہور کتاب خطبی مقدس اور یہ ضرب و ادرب کی گردان سے مشکل ہے ان کی کتابیں دو طرح کی ہیں ایک کو کہا جاتا ہے عہد عتیق اور ایک کو کہا جاتا ہے عاہد جدید عہد عتیق جو ہے اس میں 38 کتابیں ہیں 38 اس میں 38 کتابیں ہیں میں ذرا جلدی سے اگر ہمت ہو تو نام پڑھ کے سنا دوں ورنہ رہنے دوں مشہور کا نام دے کر کیا خیال ہے سنا دوں یا چھوڑ دوں سنا دیں جلدی تو آپ کرتی چلو ایک ہے عہد نام قدیم کی جو آہد نام عتیق کی جو کتابیں ہیں نمبر ایک سفر تکوین نمبر دو سفری خروج نمبر تین سفر اخبار نمبر چار سفر عدد نمبر پانچ سفر استثناء یہ پانچ کتابیں جو ہیں ان کو یہ لوگ تورات کہتے ہیں ان پانچ کتابوں کے مجموعہ کو تورات کہتے ہیں ان کے بعد نمبر چھ کتاب یوشا نون نمبر سات کتاب القزات نمبر آٹھ کتاب راغت نمبر نو کتاب سفر سمویل نمبر دس کتاب صمویل ثانی نمبر 11 سفر ملکوک نمبر 12 سفر ملکوک ثانی نمبر 13 سفر اول من اخبار الیام نمبر چودہ سفر ثانی مل اخبار الیام نمبر 15 سفر اولری نمبر 16 سفر ثانی دلعظری اور نمبر 17 کتاب ایوب نمبر 18 کتاب زبور نمبر انیس امساد سلمان نمبر 20 کتاب الجامع نمبر 21 کتاب و نشید النصاد نمبر 22 کتاب الاشیہ نمبر تیئیس کتاب ارمیہ نمبر چوبیس براسی ارمیہ نمبر پچیس کتاب حسقیل نمبر چھبیس کتاب دانیال نمبر ستائیس کتاب ہوشا نمبر اٹھائیس کتاب حسین نمبر انتیس کتاب آموش نمبر تیس کتاب عبدیان نمبر تیس کتاب یونان نمبر بت... نمبر کتاب یونان اور نمبر بتیس کتاب میخا یا کتاب میکا دونوں طرح کے ہیں نمبر تینتیس کتاب ناخوم نمبر چونتیس کتاب حقوق نمبر پینتیس کتاب صفوینہ نمبر چھتیس کتاب حجی نمبر سینتیس کتاب زکریہ نمبر اڑتیس کتاب مذاقیہ یہ کتابیں جی ہیں 38 کتابیں جو عہد نامے عتیق میں شامل ہیں ان میں سے پہلی پانچ جو ہیں ان کو تورات کہتے ہیں اور جو عہد نامے جدید میں شامل ہیں وہ 27 کتابیں ہیں وہ 27 کتابیں ہیں نمبر ایک انجید مرتا نمبر دو انجید مرکز نمبر تین انجید الوقا نمبر 4 انجید یوخنا یہ چار جو ہیں ان کو اناجر اربا کہتے ہیں ان چار کو اناجر اربا کہتے ہیں اور نمبر پانچ رسولوں کے اعمال نمبر چھ رومیوں کے نام خط نمبر سات کرنتیوں کے نام دو خط نمبر سات اور آٹھ کرنتیوں کے نام دو خط نمبر نو گلیدوں کے نام خط نمبر دس انسیوں کے نام خط نمبر گیارہ فلپیوں کے نام خط نمبر بارہ کلسیوں کے نام خط نمبر تیرہ اور چودہ تلتس کے نام دو خط اور نمبر اٹھارہ فضی امول کے نام خط نمبر انیس عبرانیوں کے نام خط نمبر بیس یعقوب کے نام خط نمبر اکیس اور بائیس قطرس کے نام دو خط نمبر تیئیس چوبیس اور پچیس یوحنا کے نام تین خط نمبر چھبیس یہودہ کے نام خط اور نمبر ستائیس یوحنا کا مکاشفہ یہ پہلی چار جو ہیں ان کو اناجیر اربا کہتے ہیں اور باقی جو ہیں ان کو کتابی اعمل کہتے ہیں ایک اور انجیر ہے جس کو انجیر برناباس کہتے ہیں انجیل بر یہ پہلے نہیں تھی یہ ڈھائی سو سال پہلے ملی ہے ڈھائی سو سال پہلے ملی ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ رسائی اس انجیل کو نہیں مانتے اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے تراشی ہے اور ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے بنائی ہے اب کیوں نہیں مانتے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو احکام ہیں ایک یہ کہ اس میں سولی کا انکار ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کراس نہیں دی گئی تھی اس کا انکار ہے اسی طرح اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارت ہے اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیع ہونے کی خبر ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے کی نفی ہے کہ وہ خدا نہیں ہے اب اس طرح کے احکام ہیں جو سراسر اسلام کے احکام ہیں تو وہ ان کو نہیں مانتے وہ کہہ ہیں یہ مسلمانوں کی سازش ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے بنا دی اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے اچھا اب ان کے جو انجیل ہیں یا بائبل کہہ دو انجیل کہہ دو جو بھی کہہ دو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے وہ تحریف کیا ہے انشاءاللہ تو اگلے درس میں تھوڑے سے نمونے ہم اس کے بھی بیان کریں گے لیکن آج صرف وجوہ بتلاتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہم کیوں کرتے ہیں اس میں تحریف کیوں ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہے نمبر ایک عیسائی مصنفین یعنی ان کے جو رائٹر ہیں وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تحریک ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے وہ خود مانتے ہیں مثال کے طور پر ان کے ایک مشہور مفسر ہیں آدم کلارک آدم کلارک شاید ایک جوتے اسی سے ہو بہر آدم کلارک وہ اس کا اقرار کرتے ہیں اور ایک اور ہیں ہم تو ہارون کہتے ہیں یہ اس کو ہورن کہتے ہیں ایک اور ہیں ہندری واسکارٹ، ایک اور ہیں فنڈر ایک ہیں آکسٹائن۔ یہ انہی کے عیسائی ہیں کرسچن ہیں جو اپنی کتابوں میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں چینج ہوگی تو یہ خود ان کے اپنے بندے ہیں نمبر دو کسی بھی کتاب کے معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے کہاں سے لے کر لکھی ہے اور اس کے اپنے حالات کیا ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی انجیلیں ہیں یہ کنوں نے لکھی ہیں ان کو خود بھی پتہ نہیں ان کے حالاتی زندگی کیا ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے انہوں نے دنیا میں وقت کیسے گزارا ان کو کوئی پتہ نہیں تو ان کے لکھنے والے جو ہیں وہ نامعلوم ہیں نمبر تین ان کی جو عناجر اربعہ ہیں یا اور ان کی جو معتبر کتابیں ہیں ان کی آپس میں اس میں اتنا زیادہ تضاد ہے یعنی ایک دوسرے کی اپوزٹ خبریں ہیں کہ اس سے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آسمانی کتاب ہو سکتی ہے جبکہ الحمدللہ الحمد قرآن میں ایک خبر بھی ایسی نہیں اور اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل یہی ہوتی ہے چنانچہ قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں خود اللہ کہتے ہیں ودوقا فی اختلاف ان کے اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ تضاد ہوتا اپوزٹ باتیں ہوتی ایک دوسرے کے مقالب باتیں ہوتی ہیں لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے جب کہ ان کی انجیدوں میں ایک انجید کچھ کہتی ہے دوسری انجید کچھ کہتی ہے انشاءاللہ اس کا بھی تھوڑے نمونہ اگر یاد رہا تو اگلے درس میں کچھ پیش کرتی نمبر چار اور یہ چوتھی وجہ بڑی مزیدار ہے یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اسلام پر ایک انجیل نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ اسلام پر کتنی انجید نازل ہوئی ایک اور جب یہ چار کتابوں کو انجید انجیل مرکس انجیل جوخا انجیل یوحنا انجیل ان چاروں کو یہ انجیل کہتے ہیں انجیل متا کو بھی انجیل کہتے ہیں انجیل مرکش کو بھی انجیل کہتے ہیں انجیلی کو بھی انجیل کہتے ہیں اور انجیل یوحنا کو بھی انجیل کہتے ہیں اب ان میں سے کون سی انجیل وہ ہے جو اللہ نے اصال اسلام پر اتاری ہے اس کا ان کے پاس بھی کوئی پروف نہیں جس انجیل کو بھی منتخب کریں گے وہ بغیر کسی وجہ درجی کو ہوگا کوئی ایسا پروف ان کے پاس نہیں ہے جس سے یہ بتا سکیں کہ اللہ نے جو اتاری تھی وہ یہ انجیل ہے تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمان کہتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی جو کتاب ہے بائبل انجیل اس میں تحریف ہوئی ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے ان کے ہاں رسم و رواج کیا ہیں ان کے ہاں ایک رسم ہے بپتسمہ کا اور ایک رسم ہے عشاء ربانی دو رسم ہے خصوصیت کے ساتھ بپتسمہ کیا ہے ببتسمہ کے بارے میں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جو آدمی بپتسما نہیں کراتا تو وہ پکا عیسائی بن ہی نہیں سکتا عیسائی بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ببتسما کرائے اور دوسرا یہ جی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بپتسم میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جی انسان ایک دفعہ مر جاتا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اس کا یہ مرنا اور زندہ ہونا حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے بات اچھا اور اس کے علاوہ جی ببتسمہ کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ گناہوں کی سزا ہے بپتسما جو ہے یہ گناہوں کی سزا ہے تو جو آدمی بپتسمہ کرا دیتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے یہ تو ہیں ان کا خیالات بپتسم کے بارے میں طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو کمرے میں لٹا دیا جاتا ہے اکیلے کمرے میں اس طریقے سے لٹا دیا جاتا ہے کہ اس کا منہ مغرب کی طرف ہو اور جب منہ مغرب کی طرف ہو تب مغرب کی طرف وہ دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ کہتا ہے کہ اے شیطان میں سے اور تیرے عمل سے دس بردار ہوتا ہوں اے شیطان میں تٹ سے بھی اور تیرے عمل سے بھی دس بردار ہوتا ہوں یہ کہتا ہے پھر اس کے بعد یہ مشرق کی طرف منہ کرتا ہے اور مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی زبان سے اقرار اور اعتراف کرتا ہے اپنی زبان سے اقرار اور اعتراف کرتا ہے اسی بات کا یعنی عیسائی مذہب کا پھر اقرار اور اعتراف کرتا ہے کہ میں عیسائی مذہب کروں ہوں اچھا یہاں سے یہ فارغ ہوتا ہے پھر اس کو ایک دوسرے کمرے میں لے جایا جاتا ہے جب یہاں سے فارغ ہو گیا پھر دوسرے کمرے میں لے جایا جاتا ہے وہ بن کمرہ ہوتا ہے اور وہاں اس کے بدن کے سارے کپڑے اتار دیا جاتے ہیں اس کو بالکل ننگا کر دیا جاتا ہے اور ننگا کر کے ایک تیل ہوتا ہے جو دم کیا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے پورے بدن پر مل دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ایک ہوج میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتلاؤ تم اس عقیدے کو مانتے ہو یا نہیں کون سا عقیدہ باپ بیٹا اور روح القدس رسائی تفصیلات یعنی عیسائی مذہب کی جو تفصیلات ہیں ان کی روشنی میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے اس طریقے سے تم ان تینوں کو مانتے ہو یا نہیں مانتے تو جب یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں پھر اس کو اس حوصے سے نکال دیا جاتا ہے اور نکال کر پھر اس کو سفید کپڑے پہنائے جاتے ہیں جو نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ گناہوں سے ایسے صاف ہوا جیسا کہ اس کے سفید کپڑے اور پھر اس کو جلوس کی شکل میں کدیثہ لے جاتا جایا جاتا ہے پھر یہ ہے بخت ایک اور رسم ہے ان کی اس کو کہتے ہیں عیشائے ربانی عیشۂ ربانی یہ ہر اتوار کو یہ کرتے ہیں اور مخصوص قسم کے پھلوں سے رس نکال کر اور آٹا وغیرہ گون کر اس کی روٹی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ شراب دے جاتے ہیں شراب اور روٹی یہ دونوں چیزیں پادری کی طرف سے بنوائی جاتی ہیں اسپیش طور پر یعنی پادری کہتا ہے تو یہ بنوائی جاتی ہیں اور پھر یہ اپنے چرچ میں جاتے ہیں اتوار کے دن پہلے تو ایک دوسرے کا بوسل لیتے ہیں اس کے بعد پھر پادری ان چیزوں پر کچھ پڑتا ہے پھر وہ روٹی کے ٹکلے ٹکڑے بناتا ہے اور شراب کے بھی حصے بناتا ہے پھر ان میں سے ہر ہر انسان کو وہ دیتا ہے پھر یہ بھی اس پر وہی پڑھتے ہیں جو پادری نے پڑھا ہے اور اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو روٹی ہے یہ روٹی کا ہر ہر ٹکڑا مسیح کے بدن کا حصہ بنے گا اور یہ شراب جو ہے یہ مسیح کے خون کا حصہ بنے گی پھر اس کے بعد اس کو کھاتے اور پیتے ہیں یعنی اپنے خدا کو کھاتے اور پیتے ہیں عاقت جب ماری جاتی تو ایسا ہوتا ہے یہ ہے یہ ربانی یہ دو تو ہیں ان کے رسم ان کی جو مشہور خوشیوں کے دن ہیں وہ کون کون سے دے ہیں ان میں سے ایک ہے سنڈے اتوار کا دن اب یہ اتوار کا دن جو ان کے ہاں ایک مقدس دن سمجھا جاتا ہے یہ حقیقت میں سن ہو کہتے ہیں سورج کو اور ڈے کہتے ہیں دن کو یعنی سورج کا دن یونان کے جو مشرق لوگ تھے وہ اتوار کے دن سورج کی پوجا کرتے تھے اور اس زمانے کے ہندو بھی اتوار کے دن سورج کی پوجا کرتے تھے انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا تھا سنڈے ان کی دیکھا دیکھی عیسائیوں میں بھی یہی صورت آئی اور انہوں نے اس دن کو مقدس سمجھا ورنہ ان کے اصل مذہب میں اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ ہے اس کی حقیقت اے گا کرسمس کرسمس دسمس. کرسمس کیا ہے کرسمس وہی ہے جو بار رب الاول ہے ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں بارہ رب الاول ہے وہ ان کے ہاں کرسمس ہے پچیس دسمبر کو ان کا خیال یہ ہے کہ علیہ اسلام پیدا ہوئے تھے تو ان کی سالگرہ کے طور پر ان کی برسی کے طور پر یہ خوشی مناتے ہیں مختلف پارٹیاں وغیرہ کرتے ہیں کیک وغیرہ کاٹتے ہیں چھٹیاں کرتے ہیں کرسمس ٹری وغیرہ جو کچھ بھی ان کے ہاں طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں کو اپناتے ہیں تو اب ذرا سوچیں کہ بار رب الاول کی رنگ کہاں لگتی ہے اس کی رنگ کہاں جڑتی ہے ذرا اللہ ہمیں ان بدتوں سے بچائے ایک ہے ایسٹر ایسٹر جو ہے یہ اکیس مارچ کو مناتے ہیں اور اگر اکیس مارچ کو نہ منائے تو اس کے بعد جو پہلی اتوار ہے اس کو مناتے ہیں اور اس میں اس کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یہ حضرت علسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا تھا تو اس کے تین دن کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تھے تو وہ جس دن دوبارہ زندہ ہو گئے تھے وہ اکیس مارچ کا دن تھا اس خوشی میں یہ اس کو مناتے ہیں جن کی دیکھا دیکھی ہم ہمارے کتنے مسلمان ان خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں یہ جی ہیں ان کی خوشیوں کے دن پھر ان میں فرقے بہت سارے ہیں مثلاً نستوریہ ان کا ایک فرقہ ہے یعقوبیہ فرقہ ہے ملکانیہ فرقہ ہے لیکن اس زمانے میں جو مشہور فرقے ہیں وہ دو ہیں ایک پروٹسٹن اور ایک کیتھولک دو فرقے نسبتاً اس زمانے میں زیادہ مشہور ہیں ان میں سے پروٹسٹن اور کیتھولک ان میں بنیادی طور پر عقائد میں تو کچھ فرق ہے ان میں سے عقیر تشویش میں بھی فرق ہے یہ کیتھولک والے جو ہیں آخیر تشویس کے قائل ہیں اور پروٹسٹن والے جو ہیں یہ اس کو مجھا بیان میں سے قرار دیتے ہیں کہ یہ اقراز ہے جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں اچھا یہ تو ہو گئے ان کے بنیادی ان کی ہسٹری وغیرہ اب اسلام میں اور عیسائی خیر اچھا عیسائیت اور اسلام میں تقابلی جائزہ ہم میں اور ان میں عقیدے میں کہاں کہاں فرق آتا ہے مختصر سر یہ بہت ضروری ہے یہ لوگ تشویش کے قائل ہیں یعنی کہتے ہیں کہ خدا تین ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی اور روح القدس بھی کہتے ہیں بعض لوگ اور بعض لوگ جو ہیں مریم بطول کا نام لیتے ہیں یہاں آ کر ان کے دو فرقہ بن جاتے ہیں تو بہرحال ان تین کو یہ خدا مانتے ہیں اور تینوں کی عبارت کرتے ہیں جب کہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے اسلام میں عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک مطالعہ کی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی اگلے درس میں تفصیل سے بات ہوگی کہ ہم توحید کے کیوں قائل ہیں اور تشویش کے کیوں قائل نہیں ہیں اس میں کیا خرابیاں ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ ان میں ایک پادری آیا ہے پادری پولس نام سے جس کو یہ ساول کہتے تھے تو وہ اصل میں پہلے تو یہودی تھا اور وہ بعد میں پھر ان کا عیسائی بنا ہے نام نہاد عیسائی اور جتنی تحریفیں اس نے اس مذہب میں کی ہیں اتنی کسی نے کسی مذہب میں نہیں کی بہرحال اس نے بہت زیادہ تحریفیں ان کے مذہب میں کی ہیں تو اس کے زمانے سے عیسائیت میں شریعت یعنی جو احکام ہیں جن کا تعلق انسان کے عمل اور زندگی کے ساتھ ہے اس کو لا سے تعبیر کیا جاتا ہے عیسائیت میں شریعت کا کوئی تصور نہیں جب کہ اسلام میں تو کامیابی شریعت کے بغیر نہیں مل سکتی یہ دوسرا فرق ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے یہ آفاقی مذہب ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے جبکہ عیسائی اپنی عیسائیت کے عالمگیر ہونے کے اقرار نہیں کرتے وہ اس کو علاقائی اور زمانی مانتے ہیں محدود مانتے ہیں چوتھا اور پانچواں فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوحیت کے بھی قائل ہیں کہ ان کو خدا مانتے ہیں اور ان کی ابنیت کے بھی قائل ہیں کہ ان کو بیٹا مانتے ہیں جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان دونوں چیزوں سے پاک ہے اس کے ساتھ کوئی عبادت میں بھی شریک نہیں اور نہ اس کا کوئی عبادت ہے نہ کوئی بیٹا ہے اسی طرح یہ جی عقید کفارہ کے قائد ہیں عقید کفارہ کیا چیز ہے عقید کفارہ کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت اعظم علیہ السلام اور علیہ السلام ان دونوں نے جب ممنوع سے کھا دیا تھا تو اس کی وجہ سے پوری انسانیت گناہ ہو گئی اور جب وہ سارے کے سارے انسان گناہ گار ہو گئے تو ان گناہوں کے کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا جس کی وجہ سے سب کے گناہ معاف ہو گئے اسلام اس کا سخت مخالف ہے اسلام کہتا ہے کہ لاتر و حضرت ایک مجرم دوسرے ایک آدمی دوسرے مجرم کا بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھائے گا جس نے جو گناہ کیا ہے وہ خود اس کی سزا بھگ دے گا ایسا نہیں کہ وہ بری ہو جائے اور اس کی جگہ وہ سزا دوسرے کو مل جائے اس لیے کہ یہ تو ظلم ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ اللہ حیات کے بارے میں تفصیلی درس ہوگا آگے شاید اگلہ درس اس کے موضوع پر ہو یا اس سے اگلا ہو لیکن ہو ان انشاءاللہ اچھا اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چولی پر چڑھایا گیا تھا مسلمان اس کے سخت خلاف ہیں اسلام کہتا ہے کہ ما قطل و ماں خلب ہوں ولاکن شب نہ تو ان کو انہوں نے قتل کیا ہے نصولی پر چڑھایا ہے لیکن ان کا معاملہ اللہ نے ان کے لیے مشتبہ بنا دیا بررفاح اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا دیا ہے اسی طرح یہ عقید حضول کے قائد ہیں یعنی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی جو ہے معا اپنی خدائی کے اپنی صفات کے ان کے اندر آئے اس عیسیٰ علیہ السلام کے اندر آئے جبکہ اسلام اس تصور کے سخ مخالف ہے اسلام اس کو کفر کہتا ہے ارتداد کہتا ہے اور اسی طرح یہ جی قائل ہیں کہ اس عیسیٰ علیہ السلام قتل کے بعد تین دن کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گیا اور اس مسلمان ان کو مقتول مانتے ہی نہیں تو دوبارہ زندہ کیا جانے کا کیا سوال ہے یہ وہ بنیادی تقابلی جائز ہے جو عیسائی عیسائی مذہب میں ہے اور اسلام مسلمانوں کے مذہب میں کہ کہاں کہاں ڈفرنٹ ہے اگلے درس میں انشاءاللہ جو ان کی طرف سے بنیادی طور پر کچھ سوالات اسلام پر کیے جاتے ہیں اور جو ان کے مذہب کی خراب باتیں ہیں جو ہم نہیں مانتے اس کی وجوہات کیا ہے اور اگر وقت بچا تو تو علیہ اسلام کی حیات پر تفصیلی اور ان کے واپس آسمان سے پر اگر اس میں ٹائم نہیں ملا تو پھر اسے یار زندہ سے بھی. مجھے آر سوال تو کوئی نہیں ہوگا؟ یہ جاتے ہیں کو ہیں تو اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے لیکن انہوں نے تو کسی اور مقصد کیا تھا وغیرہ کو انہوں نے نہ اصل میں وہ ان کا سوال سوال یہ ہے کہ کھجور کا جو موسم ہے وہ تو اور ہے جس جو ان کے پکنے کا موسم ہے اور یہ کہتے ہیں پچیس دسمبر کو تو پچیس دسمبر اس کے لیے فکس نہیں ہے ورنہ نب سے کھجور کا وہاں پر پکنا حالانکہ وہ بالکل کا درخت ہے جو قرآن نے منظر کشی کی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بالکل سوکھا درخت تھا لیکن یہ ان کا معجزہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی مدد تھی کہ حضی علی کی ادئی رو کو نام نشان نہیں تھا لیکن جبری نے کہا کہ اس کو ہلاؤ آپ اس کے تھنے کو ہلا دو نیچے سے تو یہ بالکل تازہ کھجور جو اس میں ابھی پکے ہوئے ہیں وہ آپ پر گریں گے اور آپ کی ضرورت اسے اس پوری ہوگی تو قرآن سے ثابت ہے لیکن جو انہوں نے دن متعین کیا <سؤال> اور سوال مز مز <سؤال> <سؤال> رسم کی حد تک خوشی کی حد تک مناؤ مگر اس کو دین نہ بناؤ اور اس کو سنت نہ سمجھو بس اگر سننا سمجھو گے تو سے اس کا نہیں جائے جو قربانی کے بعد اور قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن چمڑے کا جو حصہ ہے وہ زیادہ نہیں رہتا ذرا